اور جب کہ ہم نی تمہاری طرف کتنی جن پھیرے کان لگا کر قرن سنتی پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑے نہ ہو چکا اپن قوم کی طرف ڈر سناتی پلٹے